شيطان الوتين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظنوا ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصولهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين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 اللہم صل على سیدنہ محمد وعلى عل سیدن محمد وبارك وسلم يرب رب و لدي اخرج الدين كفرو وہی ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو كفرو جنہوں نے انکار کیا من اہل الكتاب یعنی اہل کتاب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ من یہاں بيانيہ ہو اور اگر من کو متعلق مان لے اخرج کا تو پھر من ایزی ابھی ہو سکتا ہے بات باتے ہو رہی ہے کہ نہیں اگر کفارو کا متعلق ہوگا تو من بیانیہ ہوگا کیوں بیانیہ ہوگا کیونکہ کفرو من اہل کتاب میں اگر من کو تبیض کا مانا جائے تو مطلب یہ بنے گا کہ اہل کتاب میں بعض کافر ہیں اور بعض کافر نہیں ہیں حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کل اہل کتاب کافر ہیں تو یہ من کیا ہوگا اس صورت میں بیانیہ جیسے مثال کے طور پہ صورت البجینہ میں لَم ہے لم کفروا من کفار الكتاب ولمشرقین سمجھا رہی ہے نہیں تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اگر من کو تبیض کا مانے اہل کتاب میں سے اور مشرقین میں سے تو کیا سارے مشرق کافر نہیں ہیں کیا سارے اہل کتاب کافر نہیں ہیں تو من تبیض کا لینے کی وجہ سے یہ مفسدہ لازمت ہے تو پھر من کو کیا لیتے ہیں وہاں بیانیہ نہیں تھے وہ نے کتاب من جگہ آپ آنی بھی رکھ سکتے ہیں آنی کا مطلب ہوتا ہے میری یہ ہے سکتا ہے لیکن چونکہ آپ نے اس کو منسوخ ماننا ہے نا تو اس سے پہلے کوئی فیل منسوخ مانتے آنی کا مطلب آنا یعنی میری مراد اہل کتاب میری مراد کافروں میں سے کون ہے اہل کتاب اور مشتق تو یہاں بھی کیا ہے لدینہ و ال لدی اخرج الدینہ کفارو من اہل کتاب یعنی اہل کتاب اور اگر آپ من کو متعلق مانیں گے اخراجہ کا تو پھر ہو سکتا ہے تبیس کا سارے اہل کتاب کو تو نے نکالا نا بعض کو نکالا یعنی <تصور> و ال لدی اخراج من اہل کتاب کیونکہ بنو کون سے باقی ہیں بھی بنو نظیر کے بعد بنو قریضہ بنو قیم وہ نکل چکے ہیں غزوہ بدر کے بعد یہ بنو نذیر ہیں جو نکل رہے ہیں کب غزوہ عہد کے بعد اور پھر تیسری باری آئی ہے غزوہ خندق کے بعد کس کی بنو قریضہ کی اور وہ نکلے نہیں ہیں بلکہ کیا ہوا ان کے ساتھ ان کو قتل کیا گیا جو ان میں سے لڑنے کے قابل تھا تو یہ مراد ہے بعد بات ہو رہی ہے کہ یہ سمجھ آ نا من طویز یا من بیانیہ والذی اخرج الدین کفارو وہی ہے جس نے نکالا ان کو جنہوں نے کفر کیا یعنی من یعنی اہل کتاب کہاں سے نکالا من دیا رن دیا رکالا دیار کس کی جمع ہے دار کی جمع ہے کس کی جمع ہے دار, دار جو ہم بولتے ہیں ویسے دار مونس ہے ابھی میں مذکر بھی استعمال ہو جاتا ہے مونس بھی ایک ہوتا ہے بیت ایک ہوتا ہے بئتھ وہ ہے گھر دار کیا ہوتا ہے دار ہوتا ہے محلہ یعنی پرانی عربی میں جس کو آج آج ہم کہتے ہیں ہائی ہی کس کو کہتے ہیں محلے کو کہتے ہیں حارہ کہتے ہیں اسی طرح محلہ بھی کہتے ہیں عربی کا ہی لفظ ہے محلہ محلہ بھی محلے کے لیے بولا جاتا ہے لیکن پرانی عربی میں کیا تھا دیار یا دار دار بنی کا مطلب ورن نذیر کا علاقہ محلہ تو دیار کیا ہے محلے اور آپ ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ گھر پہ فرق نہیں پڑتا لیکن دیار لفظ دار جو ہے وہ مجموع بس خلاصہ یہ لفظ دار کس کو کہتے ہیں جمع ہے نا دار کی جمع کیا ہے دیار مطلب ایک ہے لا لا دیار دیار دیار دیار کہتے ہیں دار میں رہنے والے ٹھیک ہے دیار کون ہے اللذی فی الدار یسکل ابو اور ایک ہے دیار وہ ہے جمع دارن بات بات ہو رہی ہے کہ نہیں مکین, مکین. یعنی لا تذر عالل اور فری نہ دیا زمین پر کافروں میں سے ایک بھی بسنے والا نہ چھوڑ دیار ٹھیک ہے ایک بھی ساکن نہ چھوڑ جی سنتین ہجری کا غصوۂ کس کے بعد بتایا میں نے غصوۂ عہد کے بعد ٹھیک ہے غصبہ بدر کے بعد تین قبیلے تھے یہود کے بنو قینق بنو نذیر بنو قریضہ بنو قیمقا کو نکالا گیا ہے بدر کے بعد ٹھیک ہے بنو نذیر کو نکالا گیا ہے عہد کے بعد اور بنو قریضہ کو خندق کے بعد قتل کیا گیا ہے ان کے لڑنے کے قابل لوگوں کو تو جن کو نکالا گیا ہے ان میں سے کچھ لوگ خیبر چلے گئے کچھ شام چلے گئے کچھ فلسطین چلے گئے ٹھیک ہے تو یہ دوسری باری ہے اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے غز بنو قریضہ پر جو عذاب نازل ہونے والا ہے اس کی خبر بھی دیتی ہے ٹھیک ہے وہ آیات میں دی ہے بہرحال تو امجسا سمجھ آ رہی ہے بتائیں اخرج اللہ ددین من و اہل کتاب کی میں نے کیا وضاحت کی ہے من اہل کتاب کی کیا وضاحت کی ہے من اہل کتاب کی کچھ کافی دیر وضاحت کی ہے نا من بیانیہ ہے تبیث کا ہے کیا وداحت تھی وہ ہم نے ساتھ بیانیہ جی لیکن جی کیا عمد مطلب عمد اگر بیانیہ نہ مانے تو کیا معذور لازم آ رہا ہے معذور سے مراد ہے کیا فساد لازم آئے گا ماننے میں کتاب کافر کافر کتاب اگر ہم نہیں مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے نہیں ہاں کافر نہیں ہوں گے یعنی <سؤال> اگر ہم اس کو تویز کا مان لیں گے تو ہم کہیں گے اہل الکتاب باندھ کفار و باندو لئیسو بے تو ہی. کیا ہے من بیانیا یعنی کفر یعنی اہل الکتاب یا آنی وہ بولے گا تو کہے کہنی اہل الکتاب من دیا بات باز ہو گیا دار کی جمع الحشر لام لام توقیت ہے جس کی جگہ وقت بھی رکھ سکتے ہیں ایندھا بھی رکھ سکتے ہیں. عند اول الحشر ای حشیرو حشیرو کا مطلب کہہ جمعو و اخرجو من دیاریہم اس کو جلا بھی کہتے ہیں اس کو اجلا بھی کہتے ہیں اس کو نفی بھی کہتے ہیں قرآن مجید میں نفی بھی آیا نا او ینفو من الارض سورہ مائلدہ میں ما ظننتم ان یخرجو تمہارا گمان نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے ان ہے یعنی ما ظننتم خروجہم تمہارا گمان نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے ان کا بھی یہی گمان تھا کہ نہیں نکلیں گے انہ اچھا اس جملہ کیا ہے جو خبر بن رہی ہے کس کی انا کی ماں نیا تم حسون کوئی اس کی ترکیب کرے گا ماں نیا تم حسون ہم ہم اسم الفائل فائل کون ہے ہے وہ ظاہر ہے حصول اسی طریقے ہے وہ کی ضمیر ہے اور یہ پورا جملہ کیا بنا انا کی خبر اور یہ پورا جملہ اس میں اس کا اسم خبر مل کے ذنع کا مفول بھی بن گیا وہ انہوں نے کیا گمان کیا ان کے بے شک وہ بچا لیں گے انہیں ان کے قلعے مانیات ہم بچا لیں گے ان کو ان کے قلعے منائمن سے کس سے بچا لیں گے من اللہ اللہ سے بچا لیں گے فطا ہم اللہ تو آگیا اللہ ان پر من حصو ولما نكا آتاهم الله کا مطلب ہے آتاهم کید الله مکر الله امر الله من حيث لم يحتسب من حيث لم يظن من حيث لم يخطر ببالهم جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں تھا وقذف قذف کس کو کہتے ہیں لغت میں کہتے ہیں رمیو بشدہ کسی شے کو زوردار طریقے سے مارنا کہ ہے قذف اس لیے آج کل جو گولا ہوتا ہے جب توپ کا گولا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں قضیفہ وہ قذیفہ ہے کیونکہ یوں نکلتا ہے مقذوف قذیفہ بمعانا مقذوف تو فرمایا فَقَذَفَ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ مار دیا ڈال دیا پھینک دیا اس نے ان کے دلوں میں کیا الرعب رعب رعب, رعب کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں کسی سے خوف ہو جانا بغیر اس کے کہ اس کی طرف سے خوف دلانے والے آثار ظاہر ہو سمجھ رہے ہیں ایک ہے کہ کوئی آکے تخویف کرے یعنی yani درار ہے وہ تلوار سے یہ وہ, وہ بھی ہے انسان خوف زدہ ہو ایک روب ہے کہ ابھی اس نے کچھ کیا نہیں کہ لیکن دور دراز سے ہی بیٹھ کے دل جو ہے وہ اس میں ہال آ رہا ہے اس لیے اللہ کے نبی سر نے کیا فرمایا جنہوں نے مجھے نہیں بھی دیکھا ہوتا ان کے دل میں میرا روب ہو جاتا ہے نصرتو تو بر روبی مصیرات شہرین نصر تو بر روبی مصیرات شاہرین کہ مجھے میری مدد کی گئی ہے روب کے ذریعے ایک مہینے کی مسافت یعنی ایک مہینے کی مسافت پر جو لوگ موجود ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا ان کے دلوں میں بھی رسول اللہ کا رعب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے تو یہ رعب ہوتا ہے رعیبہ یر رعبن ٹھیک ہے رعب کا شکار ہو جانا تو فرمایا ہم نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کیا کر رہے تھے وہ اب یہ اگلا جملہ حالیہ ہے کس کا حال ہے یہ قلوب ہم میں ہم کے ضمیر کا قیلوب یعنی يخربون يخربون بی بی اپنے گھروں کو اپنے سے و اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے کیا مراد ہے اہل ایمان کے ہاتھوں سے مراد ہے اہل ایمان نے جو ان کے کھجور کے درخت جلائے اور کچھ دیواریں گرائیں جب محاصرہ چل رہا تھا اور خود خراب کرنے سے مراد یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ تم ایک اونٹ پر جتنا سامان ہر فیملی لے کر جا سکتی لے جاؤ تو روایات کے مطابق انہوں نے دروازے اور چوکھٹیں اور کھڑکیاں بھی توڑ کے جو ہے وہ اونٹوں پہ ڈالنی شروع کر دی کنجوسی کی وجہ سے تو اپنا اپنے گھر جو ہے وہ اجاڑ رہے تھے یو خریبو نہ اعتبار کس کو کہتے ہیں اعتبار عبور،, عبور سے ہے العبور کیا ہوتا ہے عبور اعتبار کیا ہے اعتبار کہتے ہیں العبور من الى معلوم سے مجہول کی طرف آپ سفر کر کے پہنچ جائیں تو اس کو اعتبار کہا جاتا ہے اس لیے اس آیت کے تحت اگر آپ تفسیر قرطبی میں دیکھیں تو انہوں نے قیاس کی حجیت پر اصطرار کیا فاتبیرو یا اول کہ اعتبار کرو اے دیکھنے والوں کیا اعتبار کرو گویا ان کی حالت پر اپنی حالت کو قیاس کرو کس سے خطاب ہو رہا ہے خطاب ہو رہا ہے جو اب ایک قبیلہ باقی رہ گیا ہے وہ ہے بنو قرض یعنی فا تبیر سمجھا رہی تو یہ اعتبار ہے بلکہ علماء نے کہا کہ اسی سے لفظ ہے ابارا ابارا کس کو کہتے ہیں آنسو کو وہ لطفی منفلوطی علی رحمٰ کی کتاب ہے العبرات العبرات تو ابرات آنسوؤں کو کہتے ہیں اس لیے کہ جب انسان اس عمل کے ذریعے اعتبار کے نتیجے میں انسان پر انفعالی کیفیت طاری ہونی چاہیے اس کے نتیجے میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے تو یہ اعتبار ہوتا ہے اور جس کو کہتے ہیں حرکت النفسی من معلومن الہ غیر حرکت النفس نفس کے اندر جو حرکت ہے جس کو غور و فکر بھی کہتے ہیں وہ کیا ہے من الہ تو مجھول کی طرف جب آپ سفر کر کے پہنچتے ہیں تو یسیرو مع وہ بھی کیا ہو جاتا ہے معلوم ہو جاتا ہے یہی فکر ہوتی ہے یہی اعتبار ہے وہ جو حدیث ہے بخاری کی سیدہ آش رضی اللہ تعالی علیہ سے بخاری کی پہلی حدیث کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یت في بدو فی غاری ہرا لیا ضوات دن تو امام بدر الدین العینی علیہ الرحمٰن نے اس کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ تعبد کیا ہے الفکر والاعتبار الفکر والاعتبار اللہ کے نبی جو غار ہرا میں تعبد کیا کرتے تھے عبادت اللہ کی وہ عبادت اعتبار ہے غور و فکر کر تو اس میں اس کی بھی دلیل ہے کس کی دلیل ہے قیاس کی فا تب روح اے دیکھنے والوں ابصار کس کی جمع ہے بصر کی ٹھیک ہے ول کیا ہے حرف امتنا لل امتنى حرف امتنا لل امتنا. یہ حرف ہے اسم نہیں ہے شرط کے لیے آتا ہے اور اس کے مقابلے میں دوسرا کون ہوتا ہے لو حرف امتنا للوجود وجود حرف امتنا للوجود وجود ہے یہ حرف امتناع لمتنا ہے کیا مطلب ہے حرف امتنا لمتنا کا امتنا شعلی امتنا اِ شرط ٹھیک ہے شرط کے امتناع کی وجہ سے جواب شرط نہیں ہوا اور حرف الامتنا لل وجود کیا ہے وجود کی وجہ سے جواب شرط نہیں ہوا سر سمجھ رہی ہے کیا جیسے آپ کیا کہیں لولا لکھو یا لو محتین لو لدئی نا سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو حرف امتنال الوجود یہ ہے وہ حرف امتنال المتنا یہ کیا ہے لولا حرف امتنال الوجود ل محتینہ کا مطلب ہے اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم ہدایت پا جاتے ہیں پا ہم ہدایت نہ پاتے تو فوجود اللہ سب ہدایتنا سمجھا رہی ہے کہ نہیں یعنی ہمارا ہدایت ممتد ہو گیا لی وجود الشرط حرف انتنا للوجود وجود الشرط کیا لہ سمجھ سمجھا رہی ہے تو اللہ وجدا فصار عدم منتبعا سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو یہ حرف وجود حرف ہر فیمتنال وجود ہے تو اپ دیکھیں ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا اللہ انہیں دنیا میں عذاب دیتا اگر ان پر جلاوتنی نہ لکھتا تو جلاوتنی لکھنے کی وجہ سے دنیا میں عذاب نہیں ہوا سمجھ رہی ہے کہ نہیں اور اس میں اشارہ علماء کا کہا بنو قریظہ کی طرف ہے کیا مطلب جن پر جلاوتنی نہیں لکھی جائے گی انہیں یہی سزا ملے گی لولا لولا ان, ان یعنی لول کتاب اللّہ علیہم الجلا اگر اللہ کا ان پر جلال لکھنا نہ ہوتا تو کیا ہوتا پھر تو انہیں دنیا میں عذاب دیا جاتا سمجھ رہی ہے کہ نہیں تو اس کا مطلب ہے جن پر جلاوتنی نہیں لکھی جائے گی انہیں دنیا میں سزا پڑے گی تو دنیا میں سزا انہیں ملی آنے والے لوگ ہیں جن کو کہا جا رہا تھا فاطب یا ان البسو دیکھنے والوں اور اس میں خطاب کس سے کس سے ہے فاتح میں علمان کا بنو قرآت سے فعت نہیں کہا نہیں جا رہا یعنی اب تم آئندہ کوئی اس طرح کا کرتوت نہ کرنا ٹھیک ہے اگر آئندہ کرتوت ہوا کوئی اس طرح کا اور اس کی سزا جلاوتنی نہ ہوئی تو پھر سزا ملے گی دلدہ بھی دلدہ بھی. لیکن یہ نہیں کہا جا رہا کہ لکھ لو بلکہ مسلمان یہ کہہ رہے کہ تم اپنے معاہدے رہو گے تو ہم بھی اپنے معاہدے معاہدہ کیا تھا کہ جوائنٹ ڈیفنس ہوگا مدینہ کا اور ایک دوسرے کے خلاف سازش نہیں ہوگی وہ جو مساق مدینہ ہے انہوں نے کیا کیا جب وہ آئے لشکر غزبۂ خندق کے موقع پہ تو انہوں نے ان کا ساتھ دیا تو وہ بالکل اور پھر انہی کی تورات میں جنگ کے موقع پر اگر خیانت کی جائے گی تو اس کی سزا یہی لکھی ہوئی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعاد جو ہیں وہ حکم بنے اور ان کے فیصلے پر یہ سزا نافذ کی گئی کیونکہ خیانت کب کی جا رہی ہے بالکل پیٹھ میں چھڑا پھونپا گیا عین وقت قتال یا میدان جنگ میں تو اس کی سزا یہ تھی کہ جو بھی مقاتل ہے مقاتل جو تلوار اٹھاتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے اور قتل کر دیا گیا پیچھے کر لیتے نہیں اس میں وہ پیچھے سے ایک شور آ رہا ہے شور بھی آ رہا ہے ہے پہلے نہیں تھا تو یہ آپ دیکھ پتہ کریں یو ایس کیا کہتے ہیں اس کو یو پی ایس چلا ہوا ہے کہ نہیں اس وقت اگر یو پی ایس نہیں چلا ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ اس میں سے کوئی آواز آ رہی ہے نہیں نہیں نہیں آتی تو اس میں سے ہی ہے آتی اسپیکرس میں ہی ہے لیکن یو پی ایس چلا ہو تو وہ کچھ جو اس کی بجلی میں کچھ تبدیلی ہوتی ہے نا ایڈجسٹمنٹ جو میں نے کی ہے وہ اپنے حساب سے ہوئی بھی ہے یعنی وہی ہے جو میں کرتا ہوں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے یہ تبدیلی کہیں اور سے ہوئی ہے ہلکی تھی نا وہ آ رہی تھی وہ ہلکی تھی ٹھیک ہے ابھی دیکھیں اس کو دیکھتے ہیں لیکن ایسا نہ ہو کہ کسی اور سوئچ پہ تو نہیں لگا ہوا جو صرف یو پی ایس پہ ہے یعنی کچھ ہوتے ہیں نا ایسے اور ادھر او سے یہ اسپیکروں کہاں سے لیکن امکان کم ہے نہیں ٹھیک ہے آ دیکھ لیتے ہیں بعد میں بیٹھ کے باللہ من الشیطان الرجیم تو کیا فرمایا ولاحم فل آخرت عذاب الناف یہاں جو ہے نا ولاَم فل آخرتی یہ جواب شرط پر اس کا اطف نہیں ہے ٹھیک ہے اگر جوابِ شرط پر اطف مانا جائے گا تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ آخرت کا عذاب بھی اسی صورت میں ہے اگر وہ نہ ہو بلکہ واو کیا ہے اسٹنافی یہ اور الگ بات یہ ہے کہ لہم فل آخرتی عذاب الناف زہری کا بھی النّ ہم اس وجہ سے کہ انہوں نے مشاقہ کیا اللہ اس کے رسول سے ومََ یوشا قلعہ ٹھیک ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول سے مشاقہ کرتا ہے ان اللہ شدید القاب تو امن یوشا قلعہ شرط ہے اور جواب شرط جو جملہ ہے وہ فعم اللہ شدید القاب ہے اور چونکہ جملہ اسمیہ ہے لہذا فا جو ہے وہ جواب شرط پر آیا ہے رابط کے طور پہ یہ جو جواب شرط کا جملہ ہوتا ہے نا یہ لا محل الح من الاب ہوتا ہے سوائے اگر اس کی شرط پوری ہو جائے وہ شرط کیا ہے کہ جو شرط کے لیے اسم آ رہا ہے وہ جازم ہو اور جواب پر فا آ رہا ہو تو پھر ایسی صورت میں جواب شرط کا جملہ محلہ مجزوم ہوتا ہے بس یہاں محلہ مظزوم مانے گی دونوں شرطیں پوری ہو گئی کیا فرمایا وہ اس میں شرط ہے جازم یوشا قلعہ اور جواب شرط پر جملہ اسمیا کی وجہ سے فا بھی آ گیا تو یہاں دونوں شرطیں مکمل ہو گئیں اب ہم کہیں گے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ جو ہے وہ جملہ ہے فی محل الْجَزْمِ سمجھ جاریے ہیں؟ خیر اس کا کوئی فائدہ نہیں آسا مَا قَطَعَ تُم مِنْ نہیں کاتا تم نے کوئی لینا یہ جو لینا تین ہیں اس کے بارے میں ایک سے زیادہ اقوال ہیں اگرچہ خلاصہ یہی ہے کہ یہ کیا ہے؟ خجور لیکن کیا ساری کھجورے ہیں یا کوئی خاص کھجور زیادہ قبی قول یہ ہے کہ ساری کھجورے ہیں لین کی واحد ہے لین کیا ہے کھجور لین کیا ہے کھجور اس کی واحد کیا ہے لینا اچھا تین آ رہا ہے ایک رائے ہے یہ کہ لینا تن کلو الخل ایک رائے کل نقل الجوا تیسری رائے یہ کل نخل الاجوا ولبرنی ٹھیک ہے یعنی یا تو ساری کھجور شامل ہیں اس میں یا ساری کھجوریں شامل ہیں سوائے اجوا کے یا ساری کھجوریں شامل ہیں سوائے اجوا اور برنی کھجور کے یہ تین آرا ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں لیکن بہر خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے بہت سے درخت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کاٹے ہیں اب کھجور کے درخت پھلدار درخت کاٹے ہیں میدان کتاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تو منافقین اور یہود نے شور یہ مچایا کہ رسول اللہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ وہ پھلدار درخت کاٹ ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے ما قطعتم من دیکھیں یہاں کیا کہتے ہیں واحدت وهو كله او او کرام الخلے مطلب اچھی کوالٹی کی کوئی بھی کھجور او واحد ال کہہ رہے ہیں یا پھر یہ لینا ہوگی واحد کی وہ ہوا او الوان تمر اور وہ ہر قسم کی اقسام میں تمر ہوتی ہیں ہے تو رو ہے کیا ہے قاہ ہا کی ضمیر کا حال یا تم نے اسے کھڑا ہوا چھوڑ دیا اعلیٰ وصولی ہا اعلیٰ جزوری ہا اپنی جڑوں پر تو کیا ہوا یہ فبی اذن اللہ تو یہ سب اللہ کے حکم سے ہے ما قطعتم اور ما جو ہے وہ کیا ہے شرطی ما قطعتم تم ملی تو جواب شرط کیا ہے؟ فبی اذن اللہ تو سب کیا ہے اللہ کے حکم سے ما اسی میں سے ہے نا جو شرط جو دو مداروں کو جزم دیتا ہے اگر اس کا جو شرط ہے وہ کیا آ جائے وہ آ جائے جملہ سوری فعل ماضی آ جائے تو وہ جو جملہ ہے فعلیہ وہ محلن مجزوم ہوگا کیونکہ شرط تو لازما محلن کیا ہے مجزوم ہے تو یہ جون یہ جملہ کیا ہے محلن مجزوم اور اس کے بعد کیا ہے فبی اذن اللہ یہ فا جواب شرط کا ہے جس کو فائے رابط کہتے ہیں بی اذن اللہ قطعتم بی اذن اللہ تو تم نے اسے کاٹا ہے اللہ کے حکم سے ہے کہ نہیں او جملہ اس میں اس کا کاٹنا کیا ہے اللہ کے حکم سے ہاں ما قطعتم کس میں میں کیسے ہاں ماضی مبنی ہے محلن جسم میں جو مبنی ہوتا ہے مبنی کا عراب کیا ہوتا ہے مبنی مبنی ہوتا ہے ٹھیک ہے بتایا تھا کون کون سے فال مبنی ہوتے ہیں کون کون سے افعال مبنی ہوتے ہیں سارے نہیں افعال کی بات کرو کون کون سے افعال مبنی ہوتے مبنی, مبنی ہاں مادی ہے نا یہ ترق تمہ ل اور امر مبنی اور مظہرے بھی دو صورتوں میں مبنی ہوتا ہے دو صورتیں کون سی ہیں اگر اس کے ساتھ نونِ نصف اور نونِ تاکید ٹھیک ہے بب تقدیری عراب مورب کا ہوتا ہے بس یہ بھی یہ بھی یاد ذہن میں رکھیں تقدیری عراب وہاں ہوتا ہے جہاں کسی وجہ سے اعراب نہ آ سکتا ہو جیسے اس میں منکوس ہے مثلا ٹھیک ہے یا آخر میں حرف علت الف کے ساتھ آ رہو ہوتی ہے وہ الگ جیسے آپ کہیں یس آ س یہ ذہن میں رکھیے ایک ہوتا ہے محلی عراب ایک ہوتا ہے تقدیری اور ایک ہوتا ہے لفظی ٹھیک ہے جیسے آپ کہیں یزربو یزریبو کریں اس کا کا کا ہے تو جو بھی آپ مرفو بزما کوئی شہنی ہوتی اگرچہ ہم اسی طرح کرتے ہیں لیکن اصل فعل مذار مرفو کیوں ہے لجر دی ہی اس کے مرفو ہونے کا سبب یہ کہ اس کے پیچھے کوئی عوامل نہیں آئے علامت و رف ہی ذمہ یہ جو قول ہوتا ہے نا مرفو ب یہ خطا ٹھیک نہیں ہے مرفو ب ذمہ کوئی شے نہیں ہے ضمہ نہیں مرفو دے رہا رفع کر رہا اسے بلکہ رفع تو وہ کسی عامل کی وجہ سے اور یہاں عامل مان بھی ہے وہ مانوی عامل کیا ہے کہ کوئی عمل نہیں ہے سمجھا رہی تو کیسے آپ کہیں گے فیل مزار مرفو تجری انوامل یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہی ہی ہی <تصفح> <تصفح> اسی طرح اعراب ہوگا نا عامل ہے وہ مانوی ہے عامل کبھی لفظی ہوتا ہے جیسے ان لم لام امر لاہ نئی جوازم ہے ان لم کئی اذن جو ہے وہ نواصب ہے یہ کون سے عوامل ہے لفظی ایک عامل ہے مانوی وہ مانوی عامل کیا ہے کسی عامل کا نہ ہونا لفظی عامل تو اس کو کہتے ہیں لی تجربی ہی خلوب چلی یوں کہتے ہیں خلو وی عنل نواس بھی ولجواز بھی, بھی او انواملی آو اوت تراکیب کسی لغت کی کتاب میں آپ پڑھیں گے لِخلوی عن تراکیب تراکیب سے مراد بھی ہے یہ تو اچھا اب میں آپ کو ایک اور جملہ لفظ دیتا ہوں جملہ ہے جو بھی فعل آپ لکھیں گے نا وہ جملہ ہوتا ہے اسم کبھی بھی خالی جملہ اسمیہ نہیں بنتا فیل لازم فیلیہ ہوگا سمجھا رہی ہے کہ نہیں يسعى يسعى اب اس, کو اس کی ترکیب کریکن پوری کریں نا برفو کیوں علامت اور ہاں یہاں آپ کہیں گے ابھی تو کیا ہے عراب اس کا تقدیری ہے رفعہ الضمت وہ علامت غمت المقدر تو یعنی اب اس کا عراب کیا ہوگا ذما المق میں کیا تھا یس آیو یہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو کیا ہے یس اب کیا مقدر مان لیا کیا مان لیا یہ اعراب تقدیری ہوتا ہے یسع مبنی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ محلن ہے بلکہ کیا ہے مورب ہے مورب ہے نا یس آپ پہلے اس پہ مظاہرے ہے نا مظاہرے مظاہرے پہ نہ انہوں نے توقیدہ ہے نہ انہوں نے نسواں ہے تو پھر کیسے آپ عراب کریں گے یس آ فی المضارے جیسے انہوں نے بتایا مرفول تجری عام العوام العام علامۃ الغمۃ المقدرۃ آخری ہی تو یہ عراب تقدیری ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے علام عراب او دن آپ کیا کہیں گے اسم مرفو ٹھیک ہے و عالام تو رفیع اچھا مرفو میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں تجری نواسب اور تجریل و علامت رفیعت المقدر تھا نا قاضینتا تو وہ تو مم. یا گر گئی تو اب علامت رب... اب یہ کیا ہے رابط تقدیری علامت و رفی الظمت و المقدرہ تو کہاں المقدرہ ذات کے اوپر تو تنوین آ رہی ہے اللیا المحدوفہ یعنی جو یا گری ہوئی ہے اس پر ضمہ مقدرہ ہے اس کی وجہ سے وہ علامت کیا ہے اس کی علامت اس کی وہ ہے اہ... کس کی رفع کی ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو نصب ملے جائیں گے تو فتح ظاہرہ آ جائے گا قادن قادی ٹھیک ہے کہ نہیں اور اگر علی اسلام لگا دیں گے تو پھر القاضی ہو جائے گا اب اب کیا ترکیب ہوگی اعراب ہوگا القاضی کا پہلے ہم نے کہا تھا الزمت المقدرہ تو اللیا المحذوفہ اب کہیں گے الزمت المقدرہ تو مقدر ہے قاضی کے اوپر ہاں ضمت المقدرہ ہے الزمت الزمت المقدرہ تو علی آخری ہی آخر کیا ہے یا اور بغیر الف لام کے ہوگا تو پھر الزمت المقدره عليها ال محذوفه بہرحال تركت موها جو ہے وہ على أصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله دیکھیں افاء یوفی او اور فا یفیع اس کا لغوی مطلب ہوتا ہے لوٹنا کیا مطلب ہے لوٹنا افا یوفی او لوٹانا فا یفی اُ لوٹنا تفیہ یا طفیّہ فرمایا طفیّالمین و شماء تو ویسے تو مال فعی جو ہے اس میں مال غنیمت بھی شامل ہے لغت کے اعتبار سے اور اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے کہ فا یوفیو کا مطلب یافیوں کا مطلب لٹانا کیوں ہے علم کا گویا جو مال کافر کے ہاتھ میں ہے اور وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے اور اس کے رسول کا انکار کر رہا ہے تو وہ مجاز نہیں ہے کہ وہ اس مال سے اس فائدہ برتیں لہذا اس کا اہل ایمان کے ہاتھ میں آ جانا حقیقی مالک کے ہاتھ میں آنا ہے سمجھا رہی ہے کہ تو وہ ان کے پاس ہے نا اس کے حقیقی مالک نہیں ہے کیونکہ حقیقی مالک بنیں گے وہ اللہ کے فرمہ بردار ہو کے پھر انہیں استحقاق حاصل ہوگا کہ وہ برت سکیں چیزوں سے لیکن اگر وہ رسول اللہ کو نہیں مانتے تو انہیں استحقاق حاصل نہیں ہے لہذا وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ سب گناہ ہے اور اگر مال غنیمت واپس مسلمانوں کے پاس آتا ہے جنگ اور کتال اور فیصب اللہ کے نتیجے میں تو گویا وہ حقیقی مستحکم کے پاس واپس آ گیا وہ ہما افا سمجھ آ رہی افافی او افاعتن کیا بتایا وہ ہے لوٹانا جو لوٹایا اللہ نے اپنے رسول پر من ہوم سے لوٹایا ہے جا رہی منہل کتاب سمجھے گی؟ تو کس کا ہے وہ جو آبش کیا ہے فما اوجفتم علیہ من تو تم نے تو نہیں دوڑائے او جفاف دیکھیں وجیب سے نکلا ہے یہ جو فعیل کا وزن ہوتا ہے نا اس میں اگر آپ کبھی مزدروں میں پڑھیں گے کہ مزدر اصلا تو قیاسی نہیں ہوتے کیا ہوتے ہیں ثلاسی مجرت کے مساجر جو ہیں وہ سماعی ہوتے ہیں لیکن کچھ قیاسی بھی ہیں جیسے آپ پڑھتے ہیں بھائی اگر تجارت اور کسی پیشے کے لیے آئے تو فعالت ان کے وزن پہ آتا ہے حدادت ان مجارت ان اسی طرح, اسی طرح اسی طرح چلنے کی جو مختلف اقسام ہے نا اقسام المشی اس کے لیے وزن کیا ہے فائلی سمجھا رہی ہے جیسے آپ کے حتیف ہے اسی طرح سبھی کچھ خود اسی سے ہے وجیف بھی اسی سے ہے اسی طرح ایک لفظ ہے وہ اونٹ کے چلنے کی ایک خاص وہ بھی اسی سے تو اصل میں وجیف کہتے ہیں تے ایسا تیز دوڑانا جس کے نتیجے میں جانور کمزور ہو جائے کا شکار ہو جائے تو فما اوجفتم تم نے نہیں دوڑائے آلئی ہی, ہی کی زمیر کہاں جا رہی ہے نیچے گھٹ لیا تو وہ لگ رہا ہے کہ اندر پڑی ہوئی جی جی کیا خیال ہے ہاں علی کی نمی عی کی جا رہی ہے ہاں یعنی کس کی طرف کہیں گے ماں کی طرف ماں موصولہ کی طرف شرطیہ جو شروع میں ہے یعنی و ماں افا اللہ تو فما او جفتم علیہ یہ والا ماں نافی ماں او جفتم علیہ نہ اونٹ ٹھیک ہے ولا الله اللہ لیکن اللہ سبحان و تعالیٰ یوسلۃ رسول کر دیتا ہے اپنے رسول کو علیٰ من یش جس پر وہ چاہتا ہے دیکھیے یہ آیت اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے بنو نظیر فتح کیا تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا یہ مال ہم میں تقسیم کریں مجاہدین میں جس طرح تقسیم ہوتا ہے علوم و عنّّا غن تم شعین فن خموس اور باقی کس کے لیے ہوتا ہے باقی مجاہدین کے لیے یعنی کیا آپ کہیں گے چار پانچ حصوں میں سے چار حصے کس کے لیے ہیں اس کو آپ کہیں گے اربعت اخماس ٹھیک ہے پانچ میں سے چار حصے مجاہدین کے لیے یہاں کیا ہے مال فعی میں مجاہدین کا کوئی حصہ نہیں ہے اب کہاں جائے گا بیت المال میں اور بیت المال جو ہے وہ فقارہ مساکین ان پر ان کی ضرورت کے مطابق خرچ کرے گا یا اللہ کے نبی صلہ وسلم کے قرابت دار ٹھیک ہے تو ضمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں تو اس پر یہ آیات نادل ہوئی کہ دیکھو جو زمین صلح کے ساتھ فتح کی جائے گی بغیر جنگ و جدال کے وہ مال غنیمت کے حکم میں نہیں ہوگی وہ مجاہدین میں نہیں تقسیم ہوگی وہ بیت المال کی ملکیت ہے بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں تو یہ نادل ہوا ہے یہ آیت نادل ہوئی ہے یا حکم نازل ہوا ہے مسلمانوں کی اس درخواست پہ کہ یہ مال غنیمت سمجھ کے تقسیم کیا جائے تو فرمایا سمجھا رہی ہے کہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنے زمانے میں عراق کی جب سرزمین فتح ہوئی تو ایک قیاس کیا تھا نا وہ اسی پر ہے یعنی وہ کیا ہوا تھا کہ بھائی عراق کی سرزمین فتح ہو گئی عراق اور ایران اتنی بڑی سرزمین ہے. دو ممالک ہیں کتنے لوگوں نے فتح کیا ہے چند ہزار میں تو عقاعدہ کیا ہے کہ چند ہزار میں وہ تقسیم کر دی جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کس طریقے پر اتنی بڑی زمین جو ہے انہوں نے کئی دن استخارہ کیا کچھ مشورے کیے پھر انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے یہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ یہ مجاہدین میں تقسیم نہیں کی جائے گی یہ مال مالف ہے یعنی ٹھیک ہے عین میدان جنگ میں جو چیزیں فتح کر لی گئی ہیں عین میدان جنگ میں جو لیا گیا وغیرہ وہ تو مجاہدین کا حق ہے لیکن یہ ساری زمینیں مجاہدین کو دے دی جائیں اس طرح نہیں ہوگا بلکہ یہ بیت المال کی ملکیت ہے یعنی اس کا جزیہ یا جو بھی خراج ادا کیا جائے گا وہ بیت المال میں جائے گا مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوگا تو وہ بھی اسی پر قیاس کرنے کی وجہ سے تھا کہ بھائی یہ مال فہ ہے مالِ غنیمت نہیں اور بھی اس کی تعبیرات کی گئی ہیں بہرحال تو فرما ولا کن اللہ یوسلیۃ رسول الحمیہ تو اللہ تعالی نے اپنے رسول کو مسلط کیا اس معنی میں کہ ان کے دلوں میں روب تاری ہو گیا اور وہ خود اپنے قلوں سے اتر کر جلا وطن ہونے پر تیار ہو گیا کیونکہ شروع میں کیا آیا تھا قزافی قلو بھی مل تو یوسلیۃ رسول کا مطلب یہ کہ جنگ و جدال کے بغیر انہوں نے جلا وطن ہونا قبول کر لیا اچھا جلا وطن سے یاد آیا پیچھے جو لفظ جلا ہے اس کی وضاحت نہیں کی جلا یلو جلا ہے اسلان اس کا مطلب نا ظاہر ہو جائے اجلا یجلی اجلا کا مطلب یہ ظاہر کر دینا بھی اسی سے جلی بھی اسی سے فائل ان کے بدل پہ یہی مادہ ہے تو اسلاً اگر قوم کے ساتھ آ جائے نا تو اس کا مطلب ہے قوم اگر اپنے اپنے گھروں میں ہے تو بن سی ہے نا, نظر نہیں آ رہی کہاں ہے قوم سب کو نکال کے کسی میدان میں جمع کر دیں تو قوم جو ہے ظاہر ہو گئی ہے تو جلا کا مطلب ہے جلا کا مطلب ہے خوراجو اندیا یہ اور نہیں ہاں وہ بھی ہے لیکن ہم اردو میں کیا بولتے ہیں جلا وطنی ٹھیک ہے جلا وطنی جلا بخشنا تو وہ ہے اچھے معنی میں استعمال ہوتا ہے جلا بخش لفظ یہی ہے وہ ہے جلا کا مطلب ہے روشنی بخشنا شفا بخشنا کسی معاملے کو واضح کر دینا جل جلی تجلیہ جس کو ہم کہتے ہیں تجلّہ تجلی وہ بھی اسی سے سبھی سی سے لیکن جل القوم اخراجو مندی آ رہی ہے اجل قومہ اخراجو ہم مندی نہیں تو علیہ کا مطلب تو فرمایا قدیر مافا اللہ علیہ رسول قرآب بتایا یہ حکم صرف بنو نذیر کا نہیں ہے جہاں بھی بستیوں میں مال فی حاصل ہوگا بغیر کتال کے اس کا حکم کیا ہے من اہل القرآ کیوں کہا تاکہ یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ یہ حکم اب بنو نذیر کے ساتھ مختص ہے بلکہ من اہل امن من ای ہو امین عئی بلا دل و امین مدینت تو کس کا ہے وہ مال فللہ و ولرسول علمانہ کا اللہ کا نام ہمیشہ شروع میں آتا ہے صرف برکت کی وجہ سے غرنہ اللہ کا تو کوئی حصہ نہیں ہے فللہ و اور رسول کا مطلب ہے ول رسول رسول کا حصہ ہے بات باتیں ہو رہی ہے کہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالی کا نام للبرکہ ہے اللہ کے نبی سے دوبارہ ہاں وہ بھی ٹھیک ہے فلی کا مطلب ہے لیکن یہاں اصل میں اللہ ہی حکم دے رہا ہے اس وقت یعنی اللہ عور و بیما زیادہ قبی رہی ہے کہ للبرکت برکت اور تیامن کی وجہ سے وقت نہ یہ حکم بھی تو اللہ ہی کا رہا <سلام> ہے <رسوله> تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے تو یہاں اصل میں لام ملکیت کا ہے مگرنہ اگر آپ اس کو لام کو ملکیت کا نہیں مانیں گے نا تو پھر ہوگا اگر آپ کہیں اللہ ای اللہ کے لیے کہ وہ جو حکم دیں ولی اور ان کے لیے جو حکم دے کیونکہ عطف تو سب اس پر ہے ولی ذیل قربا پھر کیا ہوگا قرآداروں کی مرضی ہے اس کے بعد مساکین ٹھیک ہے یعنی اللہ کا نام یہاں کا لکھا ہے انہوں نے و ذکر تعلیٰ افتتاح کلامی صرف اللہ کا مال فین ہی ہے سب کچھ اللہ کا ہے تو لل افتتاح سے کیوں ہوا اور پھر فرمائے وفی تو رسوله صلی الله عليه وسلم وجال اربا تقسمیہ کس کے لیے صلی الله عليه. وسلم و لہ یا عما بیہ و لہ یا خصہ جس کو مرضی دے دیتے اور ہو سکتا ہے کسی ایک کے لیے خاص کر ہیں اللہ کی نبی کی مرضی ہے لہٰذا کیا ہوا اس کے بعد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بلایا انصار کو انصار کو, کو آ کر کہا کہ دو آپشن ہیں یا تو میں یہ مال تمہارے اور مہاجرین سب میں تقسیم کر دیتا ہوں برابر برابر اور جو پہلے سے مشارکت وہ جو چل رہی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں بھائی چارہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بھائی بنا دیا تھا اور میرا مراث بھی اسی طریقے پر تقسیم ہوگی اور جو اموال ہیں اس میں بھی شراکت داری ہو تھی وہ اسی طرح باقی رہے وہ اسی طرح باقی رہے اور یہ مال تم سب میں تقسیم کر دیا جائے یا دوسری آپشن یہ ہے کہ یہ مال میں صرف مہاجرین کو دے دوں اور وہ شراکت داری ختم کر دوں سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو انصار نے جواب دیا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ یہ مال مہاجرین کو دیں اور شراکت داری بھی برقرار رہے جس پر اب یہ آگے آیات انصار کی مداح میں نازل ہو رہی ہیں <تصفح> ولینہ من, من حاجر ولافی صدور حاجۃ یہ انصار نے یہ جواب دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا مال تقسیم کیا ہے مہاجرین میں سوائے دو تین صحابہ ایسے تھے انصار میں سے جن کو ان کے فقر کی وجہ سے دیا گیا بات بات فرمایا فلی اللہ ولی رسول القربا قرابت داروں میں سے کس کے قرابت دار مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیطامہ ول مساکین وبن سبیلی کئیلا کئی یہ کس کی حکمت ہے فرمایا یہ جو ہم نے تقسیم کی ہے قصمنا فی باد قریق کئیلا ٹھیک کئیلا تاکہ نہ ہو یقون دولت کئیلا یقون دولت تو یقون کیسم کا ہے دلہتن حالت نصب میں ہاں تو تو اسم تو نہ ہو خبر, خبر ہوئی تو اسم کہاں ہے ہاں اندر ہے وہ کہاں جا رہا ہے مال کی طرف ہاں اصل یہ دلہا ایک, کا ایک ہے دولا ٹھیک ہے ایک ہے دلہا ایک ہے دولہ ویسے تو یہ تدا والا یا تدا والے ٹھیک ہے تو کہا کہ دولا استعمال ہوتا ہے فتح کے ساتھ حکمرانی کے لیے یعنی اگر آپ کے پاس آج حکمرانی ہے کل کسی کے اور کے پاس چلیے یہ کیا ہے دولہ اور دولہا مال کے لیے جو آج کسی کے پاس ہے کیونکہ الناس المال الم این دی ولیم این د غیری و غداً این د غیری تو جو مال کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ مال کے جو متدابل ہو اس کو دلہا کہتے ہیں اور جو سلطنت اور ریاست متدابل ہو اس کو کیا کہتے ہیں دولا رہی. تو کہا اللہ کے اللہ تعالیٰ فرماتے تاکہ یہ مال تمہارے اغنیا کے درمیان متداول ہوتا نہ رہ جائے ائی کیا کہیں گے متجولن, یہ آپ کہیں بین الاغنیا منکم لہٰذا اگر اس طرح کر دیا جائے اور طرف مجاہدین کو دے دیا جائے اور وہ مجاہدین امیر سے امیر ہوتے چلے جائیں گے تو باقی فقرا کا کیا بنے گا لہذا یہ مال بیت المال کا ہے اور وہ اپنی مرضی سے مصارفِ فقراء میں اسے خرچ رہے گا بعض بات ہو رہی ہے کہ نہیں کئی بین الغلیائی من اور بہرحال اس سے استدلال کیا جاتا ہے زکوٰۃ وغیرہ کے حوالے سے بھی کہ اس کی حکمت کیا ہے اور مال جو ہے وہ چند ہاتھوں میں نہیں گھومتے رہنا چاہیے اور مال جو ہے وہ گردش میں رہنا چاہیے اور اسلام کا فلسفی فلسفہ بھی یہی ہے اسی لیے میراث بھی ہے میراث کیا ہے چاہے کتنی ہی کتنا ہی بڑا امیر آدمی ہے اور اس کے دس بچے تو اس کے بعد اس کے دس بس حصوں میں ہو جائیں گے اس کے خود بخود لہذا جاگیریں عموماً جو لوگ جاگیر بناتے ہیں وہ تقسیم نہیں کرتے تھے نا پہلے وہ بڑے بیٹے کے پاس جائے گی سمجھا لیے اور وہی تاکہ وہ جاگیر برقرار رہے اور وہ جو ہم نے امپائر بنائی ہے وہ امپائر بھی برقرار رہے لیکن یہ سب ٹھیک نہیں ہے اس میں یہ اسلام کے مطابق نہیں اسلام کیا چاہ رہا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہوتا رہے سب کچھ کیوں ہوتا رہے تاکہ مال جو ہے وہ چند ہاتھوں میں نہ رہے چند ہاتھوں میں نہ رہے تو میراث کے پیچھے بھی یہ حکمت ہے زکوات میں بھی ہے صدقات و خیرات میں بھی ہے مزدور کو اس کا جائز حق دینے میں بھی ہے مگر باطل میں کیا ہے لوگ کچھ لوگ امیر سے امیر تر ہوں گے کچھ لوگ غریب سے غریب تر ہوتے ہاں دیکھیں اصل میں ہمارے یہاں اس طرح کے امیر ہونے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہوگی کہ معاشرے میں فقر و فاقہ پھیلتا چلا جا رہا ہے اور لوگ کچھ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں ایسی صورت میں فقحان نے لکھا ہے کہ حکومت کے پاس حق حاصل ہے کہ ان سے زبردستی مال لے کر تقسیم کرتے نہیں دیتے تو زبردستی, زبردستی, زبردستی, زبردستی لے سکتی ہے ایسے لوگوں سے زکوٰۃ کے علاوہ زکوٰۃ کے علاوہ زبردستی لے سکتی ہے اگر معاشرے میں فقر و فاقہ عام ہو جائے تو یقیناً دیکھیں جہاں جائز حقوق سب کو دیے جا رہے ہوں گے نا وہاں عمارت اس طرح ہو نہیں سکے گی کیونکہ عمارت عمارت سے مراد غنا غنائے فاحش جس کو کہتے ہیں وہ ہوتا ہی اس وقت ہے جب کسی کا حق مارا جا رہا وغیرنہ ہو نہیں سکتا سمجھا رہی ہے کہ نہیں اگر حق مزدور کو واقعی اس کا صحیح حق ملے گا تو آپ اتنے امیر نہیں ہو سکیں گے جتنا کم ہونا پڑے گا نا آپ کو اپنا وہ کاسٹ بڑھانی پڑے گی سارا بھی بڑھانا پڑے گا ان شرائے نہیں چل سکے گا کام اتنا امیر نہیں ہو سکیں گے وغیرہ آپ دیکھیں نا کہ یہ ظلم نہیں ہے کہ مزدور جو دس سال پہلے بھی مزدور تھا وہ ابھی بھی مزدور ہی ہے اور وہ اسی طرح محنت صبح سے شام تک کیا جا رہا ہے لیکن جس کا وہ مزدور ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے یہ کیا چکر ہے یہ سوچنے کی بات ہے ظلم ہے سیدھی سی بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ظلم ہے ہاں بالکل یعنی باقی ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ ملکیت کا انکار ہے ملکیت کا انکار نہیں ہے لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ اور پھر اسلام صرف قانون نہیں دیتا یعنی اسلام اور قانون پر ریاست چلتی بھی نہیں ہے وہ بات میں آپ کو بتایا گا وہ صدقات و خیرات کی ترغیب دے رہا ہے وہ دوسروں کا خیال رکھنے کا حکم دے رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے تو وہ سب چیزیں جب جمع ہوں گی تو پھر ایک معاشرہ ہے جس میں پھر آپ غریب کو دیں گے اس کا حق سمجھ کے فعطیط القربہ حق قہ و المسکینہ و منصب وغیرہ وغیر وغیر اور حق جو ہے وہ صدقات و خیرات سے پہلے ہوتا ہے کسی کا حق مار کے صدقات و خرات نہیں ہو سکتے بن تو حالات جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں تو یہ ہے صورت حال تو فرمائے کئی یقون یہ وہ آیت ہے جو نازل تو مال فہ اور مال غنیمت کے پیر میں ہو رہی ہے مراد ہے جو مال مال جتنا تمہیں رسول دے دیں اتنا مال لے لیا کرو زیادہ کی فرمائش نہ کرو وہ امان حاکم عن ہوں ایمان حاکم ان المال فن تو رک جایا کرو لیکن علماء تمام علماء نے اس کو عام کیا ہے اس کو عموم پہ رکھا ہے کیونکہ ما جو ہے نا ما من الدی یہ جو اسمائے موصول ہے یہ عموم پر دلالت کرتے ہیں تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مال جو تمہیں رسول دیتا بلکہ ما آتا ہے تو ما کلی و عموم ہے تو کلیمت و عموم سے استدلال کیا جو بھی رسول دیں گے اسے پکڑ لو اور جس سے وہ روکتے ہیں اس سے رک جاؤ تو اس آیت سے وجیت سنت پر بھی استدلال کیا جاتا ہے اور سیدنا امام شافر جو رحمہ اللہ تعالیٰ تھے وہ جو بھی بندہ آتا تھا کہ وہ کہتے تھے قرآن سے حکم بتاؤں گا وہ آپ نے روایت سنی ہوگی جب ایک خاتون آئی کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ وسلمت فرمائی لہٰٰشمہ ولمستمہ <سؤال> یہ گدوانے والیاں اور جو گدواتی ہیں ان پر لانت ہے تو قرآن میں کا حکم ہے تو سید امام شافی نے کہا رسول قال رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم لہٰٰ الاشمہ ولمستمہ ٹھیک <سؤال> ہے تو یہ استدلال ہے کہ جو بھی رسول دیں گے وہ لے لو اللہ کا ہوگا میں لہٰذا اللہ ہی شارے ہے رسول فقہ میں آپ پڑھیں گے شعر حقیقی اللہ ہی ہے لیکن جب اللہ نے کہا ہے کہ جو رسول دیتے ہیں وہ میرا دیا بھا ہے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاعر ہیں اتواضے کے رسول فخر الله ہوں شدید العقاب اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ تعالی شدید العقاب للفقراء المہاجرین یہ بدل ہے کس کا ہاں بدل کہیں یا ہاں بدل ہے کس کا بدل ہے المس مساکین قربا مساکین میں کون لوگ شامل ہیں یعنی وما... کیا مطلب قربا ولیم وکین سبیلی ولی الفقرا اور ہم نے اس کو عطف کیوں نہیں کہا کیونکہ واؤ آیا نہیں لہٰذا اس کو مساکین کا بدل مانا بات واضح ہے کہ نہیں؟ سمجھا رہی؟ سے مراد ہے برادہ یعنی المال یا مال تو لہذا اللہ کے نبی صبح نے یہ مال فئی مہاجرین میں تقسیم کیا کیونکہ وہ نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے اللہ اخرجوا من جو مندیاری و اموالیم اچھا اخرجوں میں جو واؤ نائف فائل کی ضمیر ہے اس کا حال کیا یب نکالے کیوں گئے ہیں اس لیے یب فضلا من اللہ یہ کرتے ہوئے نکالے گئے ہیں یہ کام کر رہے تھے وہ اور تو کچھ نہیں کر رہے تھے یب فضلا من مین ورضوانا اللہ کا فضل اور اس کی اس کی رضوان تلاش کرتے ہوئے وینصرون اللہ و اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہوئے اولئک هم الصادقون والذین تبوؤوا الدار والإیمان من قبلهم من قبلهم کیوں کہا والذین تبوؤوا الدار والإیمان اچھا پہلے تو اس میں ایک اختصار ہے وہ شاعری میں مثال دیتے ہیں کسی شاعر کے قول کی الفت تو ادبت تبنن وماءن تبنن وماءن تو الف تو الف غالف ہوتا چارہ دینا الف تو دعبت تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن ما چارہ نہیں ہوتا لہذا معذوف کیا مانتے ہیں وہ سقی سقی تو یہ تو یہاں بھی کیا ہے وََدین تب و تو ٹھیک ہے بل ایمان کیا مطلب اس کے لیے کوئی الگ فعل معضوف مان لو جس طرح وہاں ہم نے کہا الف تو تبنا طبن الما ان تو یہاں کیا ہے وَدین تب و ادارا وہ اخلص المان اور تبود یا تبود ہم کیا ہے ببا کہتے ہیں مکان اقامت کو تبہ ادار اقام فددار اور اددار سے کیا مراد ہے الفلام للعہد ہے ذہنی المدینت المنورہ والذین الدین الدار جنہوں نے مدینہ منورہ میں ٹھکانہ پکڑا اور ایمان لائے من قبل مہاجرین سے پہلے تو ایمان مہاجرم سے پہلے نہیں لائے تھے تو یہاں بھی ہمیں کیا شاید محظوف ماننی پڑے گی من قبلی ہم ای من قبلی ہجرت ہم کیونکہ لفظ مہاجر میں ہجرت ہے نا تو من قبلی ہجرت ہجرت سے پہلے وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے گھر میں ٹھکانا پکڑا اور بعض نے کہا کہ ہمیں یہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے ولدین تبدار و ایمان کا مطلب ولدین جمع بین الدار ایمانی تو جنہوں نے بیک وقت یعنی گھر اور ایمان کو جمع کیا یعنی ان کا ٹھکانہ بھی وہی تھا اور ایمان بھی لے ہے وہ تو وہی ہیں جو انصار ہیں اور مہاجرین اگرچہ ایمان پہلے لائے ہیں لیکن گھر میں بعد میں پہنچے تو لہذا مجموعے کے اعتبار سے انصار سابق ہیں بات بات ہوئی ہے کہ نہیں یہ دونوں ترکیبیں کا ایک مطلب ہے اللہ دینا بین ہو بینداری والیمانی ٹھیک ہے من قبل مہاجرین اور دوسرا مطلب وَدین طب و ادار من قبلی وصول المہاجرین من قبل ہجرت کا یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں یہ انصار کے فضائل میں سب سے بڑی آیت ہے اور انصار وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا الصار و کرشی یعنی یعنی انصار ایسے ہی ہیں جیسے کسی کا صطر ہوتا ہے مطلب نہ ہی یعنی فرماتے تو یہ ہے اور پھر آپ نے بھی فرمایا <تصفح> تم میرے بعد تم لوگوں کو دیکھنا پڑے گا یعنی تم لوگ تم, تمہیں تمہارا حق نہیں دیں گے تو فس بے روح حت تل قونی آل صبر کرنا جب تک حوض حوضے قوثر میرے سے ملاقات نہ ہو جائے اور بھی بہت سی ہیں جن میں انصار کے خصوصی فضائل ہیں تو اثب، اثب خلاصہ کہ آیت الامانی حقب الانصور و آیت النفاقی بغض غلصار اور آپ ان کے واقعات پڑھیں گے تو عجیب لگے گا یعنی انصار بہت ہی عجیب لوگ ہیں یعنی اگر غور کیا جائے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کس طریقے پر پہلے دن سے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے یعنی آج ہمیں بتایا جائے گا کہ ایک فیملی آئے گی دس آدمیوں کی آٹھ آدمیوں کی وہ ہمارے گھر میں آ کے رہے گی ایک ہفتے کے لیے تو جان نکل جائے ٹھیک ہے کہ نہیں پتہ چلے تو سب کچھ تقسیم کر رہے ہیں اور وہ پرساد ابن ربی کو آپ جانتے ہیں کہ وہ جوش میں آ کر جو ہے وہ یہاں تک انہوں نے کہہ دی عبدالرحمن اب ابن آفس ہے کہ یہ میری بیوی ہے ٹھیک ہے یعنی دو بیوی ان میں سے جو تمہیں بہتر لگے اس کو میں تلاب دے دوں گا اولام نے کہا کہ یہ ان کو نہیں کہنا چاہتا یہ الگ شارحین عزیز نے لکھا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی اتنی کئی دفعہ انفیالی کیفیت ایسی ہوتی ہے انسان پر کہ وہ یہ بھی انہوں نے کہہ دیا اور مال لیکن مہاجرین نے کیا کیا وہ مال لینے سے انکار کر دیا بس انہوں نے کہا عبد الرحمٰن ابن عوف نے مجھے بازار کا پتہ بتا دو بازار میں گئے اور پھر پہلے دن سے انہوں نے کمانا شروع کر دیے اور پھر وہ امیر ترین انساری ہیں اور یہ اخا کروائی نا اللہ کے نبی صلی وسلم نے وہ اقاطے تو ابو الدردہ اور سلمان فارسی جس طرح بھائی بھائی بنائے ٹھیک ہے تو ابو الدردہ جو ہیں وہ بہت ہی زاہد اور نیک تھے اور وہ تو جب وہ سلمان فارسی ان کے گھر پہنچے تو ان کی بیوی جو ہے وہ بڑی بری حالت میں تھی انہوں نے کہا کہ تمہارے جو ساتھی ہیں ان کو تو دنیا میں کوئی وہ ہے ہی نہیں پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہوں نے تعلیم دی وہ رات کو اٹھنے دیا پھر آخری پیر اٹھایا اور پھر وہ مشہور جملہ انفس کا علیہ کا حقل حق جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی تو بہرحال یہ جو آیت ہے نا اس کا ایک اور شانی نزول بھی بیان کیا جاتا ہے وہ بھی آپ نے سنا ہوگا بچپن سے ہم سب نے واقعہ سنا ہے وہ صحیح روایت ہے کہ وہ جب ایک صحابہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کون ان کی ضیافت کرے گا تو ایک انصاری انہیں اپنے گھر لے گئے اور پھر رات کو وہ چراغ بجانے والا اور بچوں کو سلانے والا تو کہا اس پر صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا لیکن صحابی نے نہیں بتایا کہ بھائی کیا ہوا ہے رات کو تو ان اللہ من سنی ایکمہ لغیفمہ اللہ تعالیٰ کو بڑا تعجب ہوا جو تم نے اپنے مہمان کے ساتھ رات کیا ہے اور پھر یہ آیات نہ دل ہوئی تو یہ سب یعنی شان نزول ان میں یعنی انصار نے جتنی بھی قربانیاں دی ہیں وہ سب اس کا شان نزول ہے یعنی انصار نے جتنی بھی قربانیاں دی ہیں وہ سب اس آیت کا شان نزول ہے تو کیا فرمایا یو اور یہ محبت ایسی عجیب و غریب ہے مطلب موزانہ طور پہ یہ محبت پیدا ہو گئی اس لیے کہ وہ محبت جو پیسے کی بنیاد پہ ہوتی ہے اس طرح کی نہیں ہوتی لہذا فرمایا دوسری جگہ سورہ انفال میں لو انفقت قلو بھی ہے پورا مال دنیا بھر کا خرچ کر کے بھی یہ محبت نہیں ہو سکتی تھی جو انصار کو مہاجرین سے ہوئی تو کیا فرمایا یعنی اب یوں نہ سمجھیں جیسے ہم کہہ رہے ہیں فلاں فلاں سے محبت کرتا ہے یعنی یہ جملہ وہ بول رہا ہے جو دل کے حالات جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ حکبون تو یہ محر تصدیق سبت ہو گئی من حاجر إليهم ولا يجدون صدورهم حاجة اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے کس کی کس بات کی حاجت ممّا اوتو. اس کی جو انہیں دیا گیا یعنی جو انہیں دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی طلب اپنے دلوں میں نہیں ہے کہ یہ ہمیں کیوں نہیں دیا صدور حاجت اور یہ آیت بھی نازل ہوئی ہے غزبۂ بنی نذیر میں جب انصار نے وہ جواب دیا جو میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں یعنی وہ سرونا کا مفول بھی ہی معذوف ہے یعنی ویو سرون المہاجرین اعلیٰ انفسم والا بھیانا <خصاصة> کا اسم خصاصہ ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں علماء نے کہا کہ وہ جو دیواریں بنائی جاتی تھیں نا لکڑی کی اور کھجور کی چھالوں کے بیچ میں جو چھوٹے چھوٹے سوراخ رہ جاتے ہیں نا اس کو کیا کہتے ہیں خساست البعط اس کو کیا کہا جاتا ہے خساسۃ البعط تو خساسہ جو ہے وہ کسی بھی شدید یعنی کیا مطلب کوئی شاید بھرنے سے رہ گئی ہے نا وہ خساسا ہے ٹھیک ہے تو خساسا بھوک کو بھی کہتے ہیں جب آپ کا پیٹ خالی ہو وہ بھی خساسا ہے کوئی حاجت رہ جائے جو پوری ہونا ضروری ہے اور وہ پوری نہ ہو رہی ہو گویا جس طرح ستر پوشی گھر میں ضروری ہے کوئی سوراخ رہ گیا تو کوئی دیکھ سکتا ہے نا تو اسی طریقے پر کوئی ایسی حاجت جو ضروری ہے انسان کے لیے وہ کیا ہے خساسا ٹھیک ہے تو خساسا بھوک بھی اور کوئی بھی قوی حاجت تو فرمایا اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں غنا کی حالت میں نہیں وَلَوْ كَانَ بِهِمْ <خَصَاصًا> چاہے انہیں حاجت ہی لاہک کیوں نہ ہو اور فرمایا وَمَن شُحَ ہی شوہ کس کو کہتے ہیں علماء نے کہا شوہ اور بخل میں کیا فرق ہے شہ جو ہے وہ غریزہ ہے غریزہ کیا مطلب غریزہ کہتے ہیں انسان جو ملکہ ہوتا ہے نا ایک ہوتا ہے فعل صادر ہونا ملکہ سے ایک ملا کا ہے توازو ایک ملکہ ہے اور ظاہری امال جو ہے وہ افعال ہے تو شوح ملکہ ہے اور اس سے جو شے ظاہر ہوتی ہے وہ کیا ہے بخل تو بخل فعل ہے بخل کا مطلب ہے مال روکنا یہ فعل ہے اور غریضہ کیا جو شے مال روکنے پر انسان کو امادہ کر رہی ہے وہ کیا ہے بخل سوری وہ شوہ ہے اور جو ظاہری شے ظاہر ہو رہی ہے وہ کیا ہے بخل تو کیا مطلب کہا بخل بغیر شوہ کے بھی ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے سمجھا رہی ہے لیکن شوہ جہاں بھی ہوگی وہاں بخل ہوگا. جہاں دل میں حرس ہے اس لیے کچھ کتابوں میں آپ پڑھیں گے اشوق و مع الحرس یہ بھی آپ تعریف پڑھیں گے البخلو الحرس تو وہ بات وہی ہے یعنی حرس اصل میں غریز ہے اور اس کے نتیجے میں بخل ظاہر ہوتا ہے اچھا بخل کئی دفعہ حرس کے بغیر کسی اور ریزن سے بھی ظاہر ہو سکتا ہے جو سامنے والا یہ سمجھے کہ یہ بخل ہے تو وہ شخ نہیں ہوتا تو اصل شہ کیا ہے شخ و نفس اثر کیا گیا شوہ و نفس کیا فرمایا شوہ نفس ہی تو نفس کے اندر ہوتا ہے نا یہ بخل تو ہاتھ میں ہوتا ہے اولا کافل تو جو دل کے سینے کے لالچ سے بچا لیا گیا پھر بھی آتا ہے بس در شاہ کا یہ شخو شخن یعنی کہا جائے گا شہ تو کا مطلب کہ بخل میں بخل بخل فرق ہے بخل نتیجہ ہے شہ علت ہے بخل مسبب ہے شوح سبب ہے ٹھیک ہے بخل فعل ہے شوہ ملک شوہ غریزہ ہے بخل عمل ہے ومن شوح هم المفلحون العظيم اگلی جو ہے نا جا باد بعض علماء نے کہا کہ یہ واو اسناف کا ہے بعض نے کا اطف ہے امام مالک علیہ الرحمٰن نے اس آئست سے استندال یہ کیا ہے کہ جو صحابہ کو گالیاں دینے والے ہیں روافظ ان کا مالک علیمت اور فہمی سے حصہ نہیں ہے اس آئست سے استندال کیا نا اگلی آیت جو آ رہی و لدینہ جاؤم یقولہ ولی اخوان اللّینہ صبقہ بال امام تو وہ تو ان کے لیے یہ کہتے ہیں اللہ اور یہ لوگ کیا ہیں یہ سب ہمارے علماء جب کہتے ہیں نا روافظ تو ساتھ کہتے ہیں لڑنا ہوں کہا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں اس لیے کہ یہ کسی اس متعین آدمی پہ لانت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایک فعل یعنی ہم کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں لعن اللہ من لعن اب بکر لعن اللہ من لعن اب بکر. بکر لعن اللہ من لعن عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی لیے کثیر المفسرین حنم القولحت الاام الرضی اور الروافض لان اور الروافض رسول اس لیے ہم روافظ کہہ کرفذ کی خاصیت یہی ہے کہ وہ یسبون صحابہ یسبنا صحابہ ہاں یہ نہیں کہیں گے لنّہ الشیع نہیں ہے تشہیلیوں سے کمتر بھی ہوتا ہے ہم بعض الشیعاء بإمكانهم أن يحبوا الصحابة ولكنهم يفضلون علیا على الشیخين فهم ليسوا من أهل السنة لأنهم خالفوا اصلا من أصول أهل السنة ولكن لا نلعنهم بل نترحم عليهم وإذا ماتوا نستغفر لهم أيضا ولكن هؤلاء الناس الذين يصبون الصحابة ويلعنونهم فهم ملعونون <تصفيق> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ربنا امتنا نفنتين واحييتنا نفنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من خروج من سبيل صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم قالوا ربنا هذا قول اصحاب النار بعد دخولهم النار وهم يريدون الخروج منها قالوا ربنا امتنا نفنتين قد اختلف العلماء في هاتين الموتتين والحياتين فأكثر الناس ذهبوا على أن الموت الأول هو الموت بعد أن خلق الإنسان في عالم الذر, عالم الذر تعرفون عالم الذر كما جاء في الحديث هل تعرفون عالم الذر عالم الذر الذي نسميه عالم ألست ولكن اسمه الذي ورد في الأحاديث الصحيحة هو عالم الظل لان الله سبحانه وتعالى اخرج زربيه آدم من صلبه ومن ظهره وكانوا كذبوا كانوا كذبوا والذب في اللغة صغار النمل صغار النمل ثم قال لهم الست بربكم قالوا بلى فهذا هو ايش الخلق الأول وبعد ذلك أماتنا الله صبحانه وتعالى فهذه الموتة الأولى ثم أحيانا الله سبحانه وتعالى مرة أخرى في رحم الأم ثم يميتنا الله, يميتنا الله سبحانه وتعالى بعد هذا الحياء مرة أخرى فهذه هي الموتة الثانية ثم يحين الله سبحانه وتعالى يوم القيام أليس كذلك؟ فهتاني الموتتان وال وهناك آراء أخرى أيضا أليس كذلك لأن من العلماء من ذهب قليل منهم من ذهب أن أعدى ألست كما نسميه وعدى ألست ليس حدثا بل هو رمز إلى الفطرة الإنسانية كأن الله سبحانه وتعالى أودع معرفته في الفطرة الإنسانية وعبر عن هذه المعرفة بالعهد والوحد أليس كذلك؟ بعض الناس قد ذهبوا إلى هذا القول ولكن أكثر العلماء يقولون لا بل نجري الألفاظ على حقيقتها ولا نؤولها بغير حاجة إلى التأويل فهناك عالم اسمه عالم الضر ونحن خلقنا وهنما خلقنا لم تكن الأرواح فقط بل الأجسام لأن كثيرا من الناس يحسبون أن عالم الذر هو عالم الأمر والله سبحانه وتعالى خلق الأرواح ما في دليل في الأحاديث ولا في القرآن بل هناك أدلة على عكس ذلك كيف؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم الأرواح لا تخرج من الظهور أليس كذلك؟ وكذلك في الحديث ان الله سبحانه وتعالى خلق يعني أحضر أمامه كل بني آدم إلى قيام الساعة فهم كانوا موجودين بأجسادهم وأرواحهم وهذا هو مذهب أكثر علماء أهل الصنة وحتى الإمام الغزالي عليه الرحمن أيضاً ذهب إلى هذا القول أن الله سبحانه وتعالى بعد أن خلقنا جسدا جسداً وروحاً أفنانا, أفنانا. صرنا يعني فنينا عن الوجود فنينا ثم يخلقنا الله مرة أخرى والروح لا تكون مخلوقة إلا وقت نفخه في الجنين في رحم المرة يعني الروح لا تكون موجودة وتجلب من هنا وبعد ذلك تنفق في الجنين لا بل تخلق في ذاك الوقت تخلق في ذاك الوقت فالأرواح ليست موجودة في مكان ما كما نقول الأرواح موجودة وحينما يريد الله أن يخلق أحدا ينفق فيه الروح الموجودة من قبل لا يخلق الله مباشرة هذه الروح ثم تنفخ الروح في جنين الجنين فربنا أمدتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل هل هناك سبيل للقروج من نار جهنم ذلك بانه اي ذلك بانه الاشاره الى ماذا دخولكم في النار ومكوثكم فيها بانه اذا دعي الله وحده كفرتم هذا هو السبب لأنكم كنتم تكفرون توحيد الله سبحانه وتعالى وان يشرك به تؤمنوا فالحكم نفس الايه بمع نفس معنى الايه قراناها في سوره الزمر فين واذا ذكر الله وحده اشمعزه قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم نفس المعنى ذلك بانه إذا دعى الله وحده كفرتم ويمشرك به تؤمن فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر من ينب لا لا هناك بارواحنا واجسامنا وليست الوفو فقط بل جسدنا ايضا كان حاضرا هذا هو الاخر تمت تمت نفس تعليم اعوذ بالله من شرهم ماتتهم وهم في لحم وبثانيه قبض ارواحهم عند انقضاء اجالهم والاماته والاماته والاماته جعل الشيء عادم الحياة سبق بحياة أم لا؟ يعني هذا رأي يعني مهم جدا أن المراد بالإماتة أو المراد بالميت أو ميت من هو عادم الحياة سواء سبق بالحياة أم لم يسبق مثلا هينما لكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا جمعوا ميت كنتم أمواتا فهل معناه أننا كنا موجودين ثم صرنا ميتين لا بل المراد كنتم اعداما جمع عدم اي لم يكن لكم وجود ثم اعطيناكم الوجود هذا هو المعنى فالامام اماته جعل الشيء عادم الحياه سبق بالحياه امده نعم واي في ابدانه وقي ارادوا بالأولا ارادوا نفخ أرواحهم في ابدانهم وهي في الارحام وبالثانية نفخ الأرواح فيها يوم البعث والنشور وهو نظير طوله تعالى كيف تذكرون بالله وكنتم أمواتا فأحياتم صم ينیتكم صم يحجیكم تؤمنوا تذرنوا وتقروا بالشرب ينیبوا يرجعوا إلى التفكر في الآيات فدعوا الله مخلصين له الدین ولو كره الكافرون تابو كان الامر كان الامر من اختصاص التذكير بمن ينيب فغدو يهل ولو كره الكافرون واديت من ذلك منكم رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء يلقي الروح من امره اربوح من الأمر معناه الوحيد كل ما ورد في القرآن الروح من الأمر فهو وحيه فلماذا لا نفسر آية بني إسرائيل بالوحي أيضا كما فعله الإمام الراشي يسألونك عن الروح وللروح من أمر ربيك رأیو الامام الرازی عليه الرحمہ ان السؤال لم يكن عن الروح الانسانیہ بل السؤال كان عن القرآن لأن الله سبحانه وتعالی لم يذكر في القرآن الروح من الامر إلا بمعنى الوحی مثلا في هذه الآیات يلقي الروح من امره ایش المراد بروح من الامر الوحی وكذلك اوحينا اليک روحا من امرنا نفس المراد القرآن وكذلك في بداية سورة النحل أتى أمر الله ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده فكلما ذكر في القرآن الروح من أمره الله سبحانه وتعالى فالمراد به القرآن فالقرآن يفسر بعضه معهم فلماذا لا يفسر الروح في سورة بني إسرائيل بالقرآن فرأيه أن المراد بالروح القرآن وهو رأي قوي سديد متين ومؤيد بالأدلة القوية جدا كيف إذا قرأت تلك الآية في سورة بلي إسرائيل فقبلها وبعدها الله سبحانه وتعالى يتحدث عن القرآن ومِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ وَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِنْ أَنشَأْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا وَكِيلًا وَبَعْدَ ذَلِكَ تَأْتِي الْآيَةُ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ فَالسِّيَاطُ يَدُلُّ عَلَى تدل على ان المراد بالروح من امر الله سبحانه وتعالى القران اليس كذلك فهو راي قوي جدا وان كان رايا شاذا شاذ بمعنى ايش ان اكثر العلماء لم يذكروا هذا الراي ولكنه قوي جدا اليس كذلك قوي نكتفي بهذا القدر ان شاء الله يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي اي لا تستطيعون ان تعرفوا حقيقة هذا الكلام فانه من امر الله سبحانه وتعالى وما اوتيتم من العلم الا قليلا فمهما اعتينا من العلم من تفسير القران فهو قليل جدا بالنسبة لما اودي ان قران من العلوم والحكم بسبب الروايات في الحديث أن اليهود سألوا عن الروح وكذلك يعني في كثير من الروايات جاءت الروح بمعنى النفس الإنسانية أما في القرآن فكلما جاء ذكر الروح فجاء الذكر بلفظ النفس وليس بالروح إلا هنا ما قال الله سبحانه وتعالى ونفقت فيه من روحي ولكن هنا ما يتحدث القرآن عن خروج الروح من بدل الإنسان الله يتوفل أنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها في كل مكان الله يتأخرج أنفسكم اليوم تجزونت عذاب الهول فالقرآن يستعمل لفظ النفس بمعنى الروح والروح في القرآن مستعمل بمعنى إيش؟ الوحي روحا من أمرنا يا <تصفيق> الله يلا كجور تو